آپ سب لوگ تشریف رکھیں اپنی اپنی سیٹوں پر نشستوں پر بیٹھ جائیں اور خاموشی کا مظاہرہ کریں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ تمام دوستوں اور ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہم بھی اپنی رشستوں پر تشریف رکھیں اور خاموشی کے ساتھ شیخ کا درس سوال کرنا ہے شیخ کا درس سمال ہو جائے الحمد للہ رمین و سرت وسلم خیر خلقی محمد ان والا اجمعین اما بعد یہ تیسری نشست ہے اور قبل ازی کے درس کا آغاز کروں گا. ایک حضرت نے ایک سوال کیا تھا کیونکہ اگر اس سوال کا جواب نہ دیا تو ہم لوگ دوسری موضوع میں لے جائیں گے اور یہ سوال ہے یہ اسی موضوع سے متعلق ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو نیت تو نماز کرتا ہوں اگر مغرب کی ہے تو مغرب کی عشا کہ ہے تو عشا کی فرض ہے تو فرض نفل ہے تو نفل اب بہت سارے ایسے اوقات میں یا بہت سارے جب انسان چنشن میں رہتا ہے یا مشغول رہتا ہے تو ان کی نیت غائب ہو جاتی ہے ان کی نیت نماز کے درمیان یعنی مستحضر نہیں رہتی ہے ایمام اس کی نیت موجود نہیں رہتی ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے اللہ علامہ ابن, ابن ورثے مین رحمہ اللہ نے اس کا بہت ہی ایک اچھا قاعدہ ہم لوگوں کو دیا ہے آآ آآ سوال, سوال یہ ہے کہ نماز شروع کرتے ہیں کسی بھی نماز مغرب کی عشا کی کچھ بھی نو نماز نیت کرتے ہیں نا تو کیا نیت کا استمراری طور پر یعنی ایک لمحہ کے لیے نیت غائب نہ ہو یہ ضروری ہے یا اگر ایک لمحہ کے لیے آپ یعنی نیت کا طرف توجہ نہیں دیے یا آپ بھٹک رہے ہیں نماز میں ہے تو لیکن آپ حساب لگا رہے ہیں کہ دو دو چار اور یہ میرا وہ گاڑی آئی اور چلی گئی اور میرا پیسہ وہ لیا تھا آج دینے کی بات ہے ٹھیک ہے نماز پڑھ کے میں جاتا ہوں یہ ہے نا تو یہ ساری خلاف نیت کی بات ہے نا آپ نماز پڑھیں تو آپ کو نماز میں کھل تک رہنا چاہیے نا تو کیا حکم ہے اس کے نماز کا تو اس سلسلے میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ ابن اور رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ہم لوگوں کو ایک قاعدہ دیا ہے ان کی کتاب ان کی کتاب جو ہے اشرہ المتے کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی عبادت میں نیت کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو اس عبادت کی شرط یہ ہے کہ اس کی نیت وہ نہ کاٹ دے اپنی طبقہ نیت کو قطع نہ کرے جیسے میں نماز میں کھڑا ہوا جوہر کی نماز میں کھڑا ہوں میں اور نیت بھی زور کی کیا فرق بھی کیا لیکن جب ایک رکاج ہو گئی تو میں نے سوچا نماز توڑ دوں میں نے نماز توڑ دوں تو اگر میں نماز توڑ دیا نیت توڑنا تو نیت کے بعد ہی ہوگی نا نماز توڑنا تو یہ تو نیت کے بعد ہی ہوگا تو میں نیت کر کے پھر دوبارہ اس کا برعکس نیت بنا کر کے نماز کو توڑ دیا تو اس سے نماز جاتی ہے نماز کے برعکس جو نیت آپ نے شروع میں کی ہے اس, کی اس کے برعکس دوسری کوئی نیت کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے اگر دوسری کوئی نیت نہیں کیے لیکن آپ کی نیت غائب ہے تو نماز آپ کی صحیح ہے سمجھ میں آئی مثال کے طور پر میں زہر نماز میں داخل ہوا اور میں نے نیت کی زہر کی چار رکعت اور ہوئی فرض نماز ہاں شروع کیا اب نیت شروع کرنے کے بعد ایک رکعت ہوئی تو دوسرے میں گھر چلا گیا تیسری دلی پہنچ گیا چوتھے میں مدینہ پہنچ گیا سلام پھر, پھر, پھر جب پوری طرح سے تو یہ جو میں نے کیا ہے میں نے ارادہ نہیں کیا اس, کا. اس کی نیت نہیں کی ہے ہم نے اس کی نیت نے اس کی نیت نہیں ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں یا حساب کر رہا ہوں یا میرا مال کہاں گیا یا میری جات میں کیا پوزیشن ہے ہے نا تو میں نیت نہیں کر رہا ہوں یہ آٹومیٹکلی آ رہا ہے اگر میں نے اس کی, اس کی نیت کی نماز کے خلاف کسی چیز کی نیت کی ارادہ بنایا میں نے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن اگر بغیر ارادہ کے آ رہا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے کلیئر بات ہو گئی اب ہم لوگ قواعد فکریا کے بڑے بڑے پانچ قواعدوں میں سے ایک قاعدہ ہم لوگ جان گئے یا سیکھ لی یا پڑھ لیے اب دوسرا قاعدہ شروع کرنے جا رہے ہیں دوسرا قاعدہ ہے المشق تجریب التیر المشقت تجلب تجریب اس کا معنی یہ ہے مشقت آسانی کا سبب ہے مشقت آسانی کا سبب ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کو کسی عبادت کو انجام دینے میں ایسی پریشانی لاحق ہو کہ اگر آپ اس پریشانی کو سامنے رکھیں گے تو وہ کام انجام نہیں پائے گا تو کیا کریں گے آپ تو وہی اللہ تعالی نے آپ کو رخصت کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے ایسا نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم جس حال میں بھی رہو جیسے بھی رہو تم کو ایسے ہی کرنا ایسے نہیں ہے شریعت اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے اس شریعت اسلام کو ہر زمانہ اور تمام لوگوں کے لیے ہر دنیا کے ہر خطے کے لیے مناسب بنایا ہے لہذا اگر میں کمزور ہوں میں کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں تو میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور اتنا صورت ہے اسلام کے اندر تاکہ اسلام ہر ایک کے دل میں جاگوزی رہے تو دوسرا قاعدہ المشقت تجریب التیسیر مشقت آسانی کا سبب ہے یا مشقت سے آسانی آتی ہے تو پہلے ہم کو یہ جو لفظ مشقت ہے اس کی کیا حقیقت ہے مشقت کس کو کہتے ہیں اور مشقت کی کتنے قسمیں ہیں کیا ہر مشقت ہر پریشانی میری انگلی کٹ گئی تو انگلی کر کے قرآن نے کہا ہے نا ہم کو میں دینا سفر ان فائدے سے کوئی بیمار ہو تو رمضان سے روزہ بعد میں رکھے اگر مجھے بخار ہو گیا تو میں یہ روزہ توڑ دوں مجھے بخار ہو گیا مان لیجیے کہ چالیس ڈگری ہے یا پینتیس ڈگری ہے یا انتالیس ڈگری ہے تو مجھے توڑ دوں تو کیا اس کی حد ہے تو اس قاعدے میں اس ساری مشقت کا معنی بیان کریں گے اور کس قسم کی مشقت شریک اسلام میں سہولت کا باعث ہے یا آسانی کا باعث ہے وہ بھی ذکر کریں گے تاکہ قاعدہ ہم روزان واضح ہو جائے دیکھیں المشقہ مشقہ کا معنی ہے دشوار, دشواری پریشانی تکلیف اور مشکل یہ اردو میں ترجمہ ہے لیکن یہاں وہ مشقت اور دشواریاں اور پریشانیاں مراد ہیں جو تحمل و برداشت سے باہر ہے جو برداشت سے باہر ہے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں جیسے مان لیجئے کہ ایسا بخار ایسا بخار ہو کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں نماز میں کھڑا نہیں سکتا ہوں تو اس وقت آپ رخصت ہے لیکن اگر آپ کو ہلکی پھلکی بخار ہے یا سر میں درد ہے یا آپ کو زکام ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں اب میں روزہ توڑ دوں قرآن نے کہا ہے کہ بیمار ہو تو روزہ توڑ دو اور رمضان کے بعد رکھو تو زکان میں چونکہ زکام ہے زکام ایک بیماری ہے हا? اور ابن حزم ظاہری کا ہی فتوا ہے ابن حزم ظاہری کا یہی فتوا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہو جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ رمضان روزہ نہ رکھے چونکہ ظاہری کہتے ہیں اس کو یعنی الفاظ کی جو ظاہری مانا ہے اس پر عمل کریں گے یہ ظاہر ہمارا لیکن ہمارا منحج جی یہ ہے کہ نہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ وہ بیماری جس میں انسان کو مشقت ہم کو بھی تو مشقت ہے ہی, ہی نہیں ہلکی پھلکی بخار ہے تو میں جو اس کو کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہوں میں ہاں تو ایسا نہیں وہ پریشانیاں وہ مشکل اور وہ دشواریاں جس جس جو جس جو چیزیں انسان کے تحمل اور برداشت سے باہر ہے تو وہی پریشانیاں آپ کو سہورت اور آسانی کا سبب بنے گی یہاں قاعدے میں میں نے کہا المشقت و تجلیب تجلیبوں کمانا کھینچ کے لانا جرابل کمانا کھینچ کے لانا مشقت جہاں ہے مشقت جو ہے آسانی کو کھینچ کے لاتی ہے جو انسان کسی مشقت میں پڑ جائے تو وہ مشقت آسانی کو کھینچ کے لاتی ہے تو اس کا اس طرح سے ترجمہ ہم نے نہیں کیا ہے ہم نے کہا ہے کہ مشقت آسانی کا سبب ہے یہ سبب ہے صرف یہ سبب بنتا ہے مشقت سبب ہے آسانی کا اچھا اب تحصیل کا کیا معنی ہے تحصیل کا معنی ہے جیسے آسانی سہولت رخصت آن? آن. تو قاعدہ کا اجمالی کا مانا کیا ہوا قاعدہ کا اجمالی معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین شریعت عوامر اور نواہی سے اپنی عبادت کا مکلف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہا روزہ کرنے کے لیے کہا کسی منع کیا کسی کو کرنے کے لیے کہا عبادت ہے اور ان عوامر نواہی کی فرما برداری کرنا مشقت اور دشواری سے خالی نہیں ہے جتنی بھی دیکھیے کسی بھی حکم کا کر دینا اس میں پریشانی ہی ہے نہیں ہے اگر میں کسی کو کوئی حکم کروں چاہے وہ اتنا ہی حکم ہو وہ بھی پریشانی ہے اگر میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی کو صرف یہ نوکری لگا دی جائے کہ آپ صرف بیٹھے آپ کو صرف آٹھ گھنٹہ بیٹھے رہنا کچھ نہیں کرنا ہے صرف بیٹھے رہنا ہے پریشانی کا نہیں ہے ہاں اگر کسی میں کہوں کہ آپ کو سرٹیفکیٹ کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو نوکری دوں گا لیکن آپ کی نوکری یہی ہے کہ آپ کو مسلسل آٹھ گھنٹہ بیٹھے ہی رہنا اٹھنا نہیں آپ کو یہ پریشانی ہے اچھا دیکھیے اسی طرح سے دیکھیے علما شادی بھی رحمۃ اللہ نے موفقات کے اندر ذکر کیا ہے کہ بندہ یہ طبیعت بھی ہے کچھ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں آپ کی طور سے تو کوئی مشقت نہیں ہے لیکن وہی کام اگر کسی کا آڈر سے کر رہے ہیں اس میں پریشانی ہے ہے نا پریشانی آپ کوئی کام کر رہے ہیں آپ پیتے کسی کا حکم نہیں ہے تو اسے مزہ بھی آ رہا ہے آپ کر بھی رہے ہیں لیکن وہی کام اگر کسی کو کرنے کے لیے کہے ہر کوئی کرنا ہے تو اس پریشانی ہے مجھے یہ کرنا کرنا رہے گا اس حکم میں نہیں کروں گا تو پریشانی ہوگی یار پہ اگر لکھ دیں گے گا, رپورٹ وغیرہ تو آپ کو رہتی ہے تو ہر حکم میں چاہے وہ شرعی حکم ہو یا شریعی حکم ہو ہر حکم میں مشقت ہے لیکن ہر مشقت سہورت کا باعث نہیں ہے تو میں نے کہا کہ ان عوامر اور نواحی الہی کی فرما برداری کرنا مشقت اور دشواری سے خالی نہیں ہے لیکن اس میں اس قدر مشقت اور دشواری ہے جو معمولی اور قابل تحمل و برداشت ہے شریعت کے اندر جتنے عوامر اور نما ہیں اللہ نے بندے کو ایسا حکم کبھی نہیں دیا جس میں جس میں اتنی مشقت ہو جو بندے کے تحمل اور برداشت سے باہر ہو ایسا کبھی نہیں ہے اگر کسی ایسی صورت میں کسی بنیاد پر یا کسی سبب سے اگر ان کے لیے ناقابل برداشت چہر جائے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو سہولت دی ہے ہاں اگر ان عوام اور نواحی کو بجا لانے میں اس قدر مشقت اور دشواری لاحق ہو جو غیر معمولی اور ناقابل برداشت ہے تو ایسی مخصوص حالت میں شریعت متحرہ بندی کی رعایت کرتے ہوئے اس قدر اس سے تخفیف کر دیتی ہے جو اس کے حالات کے مطابق ہو اور وہ, اور وہ اسے بآسانی انجام دے سکے اگر کسی عبادت کو کرنے میں کسی خاص وجہ سے بیمار کی وجہ ہو یا اور کسی وجہ سے ہو اس پر ایسی مشقت لاحق ہو رہی ہے کہ جو اس کے احاطے سے باہر ہے جو اس کے قوت سے باہر ہے طاقت سے باہر ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتنی رخصت دی ہے کہ اس کو اس انداز میں انجام دے جس میں اس کی پریشانی نہ ہو ہم اس کی مثالیں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ آگے آ رہی ہیں دیکھیں مشقت کی تقسیم مشقت کتنے قسم کے ہیں علامہ عز الدین بلاب السلام جس کی کتاب کا ذکر ہو چکا قواعد فی فیمس الانام جو کتاب ہے ان کی اس کتاب کے اندر ابن عبدالعز نے مشقت کی دو قسمیں ذکر کی ہیں وہ مشقت جس سے غالباً تمام عبادت خالی نہیں ہے ہر عبادت میں میں نے کہا کہ مشقت ہے لیکن وہ مشقت کیسے مشقت ہے تحمل کے قابل برداشت کے قابل وہ خارج ان نہیں ہیں ہماری قوت سے باہر نہیں ہیں یعنی معمولی معمولی پریشانیاں لیکن آ, کچھ لوگ سستی کی وجہ سے فجر کی نماز ہے آپ کہ مولانا ٹھنڈی کے موسم میں فجر کی نماز پڑھنا یہ تو بہت دشواری کے کام ہے بھائی لیکن وہی کام فجر کی نماز ماشاءاللہ اللہ کے بندے پڑھ رہے ہیں کوئی مشقت نہیں ہے وہ لذت محسوس کر رہے ہیں آپ کی سستی کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مشقت ہے हा? سستی کی وجہ سے یہ تو آپ کی کاہری ہے ایمان نہیں ہے آپ کے آپ کے قوت ایمان کمزور ہے تو بھی آپ ہیں مشقت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے جس میں جس میں ایسی مشقت ہو جو برداشت سے باہر ہو ایسی نہیں ہے تو وہ ایک مشقت کی پہلی قسم یہ ہے کہ جو معمولی ہو اور تحمل کے برداشت ہو بندہ اس کو اٹھا سکے ورنا الله رب العالمين لسوره بقره هي كما ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما كسبت وعليها مكتسبت فلوس بعد الله انك بان مه الله حميد ربنا ولا تحمل ربنا علينا كما حملته على الذين وفي وصاد ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به اي الله तू हमें ऐसे بنا جس میں ہماری طاقت نہیں ہے ایسا اگر آپ کو کوئی بہت بڑا پتھر ہے اور بہت وزنی ہے آپ اس کو اٹھا کے وہاں وہاں گرا گیا آپ میں کیسے اٹھاؤں گا تو اللہ نے بندے کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ جس میں وہ کام اس کی طاقت سے باہر ہو لہذا مشقت کی پہلی قسم یہ ہوئی کہ وہ مشقت جو معمولی ہے اور وہ انسان کے تحمل کے اندر ہے یعنی انسان اس کو برداشت کر سکتا ہے قابل برداشت ہے آ, تو ایسی ایسی مشقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے ایسے مشقت سے حکم میں کچھ فرق نہیں آتا ہے دوسری مشقت وہ ہے جس سے تمام عبادات عام طور پر خالی ہوتی ہے یعنی وہ عبادت کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہو نہیں, نہیں ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی عبادت کے وقت آ جاتی ہے حالانکہ بنیادی طور پر عبادت مشقت سے خالی ہے کبھی کبھی عبادت کے اندر تو مشقت نہیں ہے لیکن کسی دوسرے سبب سے اس عبادت کے اندر ایسی مشقت پیدا ہو جاتی ہے جو ہمارے لیے وہ کام انجام دینا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے بندے کو رخصت دیا ہے تو خلاصہ کا نام یہ ہے کہ وہ مشقت آسانی کا سبب ہے جو مشقت انسان کے قوت اور طاقت اور برداشت کے باہر ہو اور اگر ایسی مشقت جو انسان کے تحمل اور برداشت کے اندر ہے تو وہ حکم کو نہیں بدل نہیں بدلتی ہے اب شریعت نے کچھ ایسے ایسی اسباب کا ذکر کیا ہے جو انسان کے تخفیف کا سبب ہے شریعت نے کچھ ایسے اسباب اور ایسے وجوہات اور ایسے معاملات کا ذکر کیا ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ جو اگر پیش آ جائے تو اس وقت انسان رخصت حاصل کر سکتا ہے اس میں سے ایک کیا ہے سفر, سفر انسان سفر میں رہے تو اللہ تعالی نے اس سفر کو اس سبب بنایا رخصت کے لیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور سفر سفر ایک جہنم کا ایک جز ہے جہنم کا ایک ٹکڑا ہے لہذا سفر کو اللہ نے آسانی اور رخصت کا سبب قرار دیا ہے لہذا کوئی بھی سفر کرتا ہے تو اس کو یہ رخصت حاصل کرنے کا حق ہے کیا رخصت ہے اگر سفر میں ہے تو قصر کر سکتا ہے سفر میں ہو تو وہ جمع کر سکتا ہے سفر میں ہو تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے وہ دوسرے دن روزہ رکھے گا ہے نا یہ شہرت ہے دوسری رخصت کا سبب بیماری اللہ نے قرار دیا ہے بیماری کو اللہ تعالیٰ نے رخص کا سب قرار دیا ہے یا سرف قرآن کے اندر, کے اندر من أو سفر من من اسی طرح سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کو تیمون کرنا جائز ہے تو اللہ تعالی نے بیماری کو بھی ایک سب قرار دیا ہے نہ اگر کوئی بیمار ہو پھر میں نے اس بیماری کا جو ہے اصول بتایا کہ او بیماری جو جس, جس بیماری کے ساتھ انسان وہ اگر کام کو انجام دے گا تو مشقت میں پڑ جائے گا مثال کے طور پر میں بیمار ہوں بخار ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر اس ہاتھ میں پانی چھو گے چھو گے تو تمہاری تمہارا مرض بڑھتا رہے گا یا میری میرا ہاتھ کٹ گیا ہے بینڈیج لگایا ہوا ہے اس وقت میں رضو کروں گا تو وہ میری بیماری میں شفایاب میں تاخیر ہو سکتی ہے تاخیر ہوگی تو اس وقت جو ہے میں تعمیر کر سکتا ہوں اور اسی طرح سے شریعت نے ایک راہ زبردستی کو تخفیف سہولت کا شوق بنایا ہے ایک راہ کہتے ہیں زبردستی کرنے کا جیسے آپ کسی راستے سے جا رہے ہیں نہ خاص طرح اللہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا حالات پیش نہ کرے کہ جا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی کو روک کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کفر کا کلمہ تلفظ کیجیے ورنہ نہ آپ کی جان جائے گی ہم آپ کو مار دیں گردن سے مار دیں گے تو اس وقت ہم کیا کریں گے اس وقت ہم کفر کے کلمات کو تلفظ کریں گے اپنی جان کی حفاظت کے لیے لیکن ہمارا دل اس سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے تو انسان جو کام مطمئن ہو کر نہیں کرتا ہے ہم گویا کہ وہ کام کر رہے ہیں اس کی دباؤ سے تو اسلام نے دباؤ کو رخصت کا سبب کرا دیا ہے یعنی اس نے مجھ پر دباؤ ڈالا ہے اب میری جان جائے گی تو اس صورت میں میرے لیے رخصت ہے کہ میں کفریا کلمہ تلفظ کروں لیکن میرا دل اس سے مطمئن نہ ہو اللہ نے فرمایا کہ او من مطمئن ہو اور اس کو کسی کفریہ کام پر مجبور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طرح سے شریعت نے نسیان بھول چوک کو بھول کو بھی بھول جانا نسیان بھول جانے کو رخصت کا سبب کرا دیا ہے جیسے آپ حج کو جاتے ہیں محضرات احرام سے ہمیں بچنا چاہیے نہیں احرام ہے ان سے ہم کو بچنا چاہیے لیکن آپ نادانستہ طور پر نہ جانے ہوئے آپ نے سر پیسے احرام رکھ دیا سر کو خدا رکھنا ہے نا احرام میں آپ نے رکھ دیا پھر آپ کسی مران سے فتوا پوچھے تو آپ کو یہی فتح بتائے گا کہ آپ نے اس کو جان کر بوجھ کر رکھا تھا یا ایسے ہی میں جہلن رکھا تھا تو کہا کہ تم اب تم پر ہرش کی بات نہیں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نسیان کو شہرت کا سرط کرا دیا ہے اسی طرح سے جہل کو نادانی کو نادانی کو یعنی اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے آپ کر بیٹھے آپ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر موخذہ نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا آپ اس کو نہیں جانتے ہیں ہاں اور نادانشتہ اور اجہاد کی بنیاد پر کوئی کام انجام اگر آپ دیں گے تو اللہ رب العالمین اگر وہ گناہ کا کام ہے تو آپ سے وہ آپ کرے گا اسی طرح سے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے نقش کو کمی کو آسانی کا سبب بنا ہے نقش نقصمر کمی ایک بچہ بڑا ہوتا ہے سات سال کی عمر ہے تو وہ ابھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچا ہے اس کی عقل مکمل نہیں ہوئی ہے وہ ابھی ناکس ہے تو لہذا بچے کا تصرف بچے کے تصرف کو اللہ نے معاف کیا ہے لیکن ہمارے پاس قائدہ آئے گا اس کے, اس،, اس کے بعد بھی کہ اگر مان لیجیے کوئی بچہ ہے نابالغ بچہ ہے وہ ناقص ہے اگر کسی کا کوئی چیز نقصان کر دیا تو ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ آسانی کا سبب ہے تو آسانی کا سبب کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کا جرمانہ بنا لگے ہے نا لیکن جرمانہ لگے گا لیکن معاف کیا ہے آپ کا آپ کا جو گناہ ہے وہ اللہ کے ہم ہاں معاف ہے بنتو کا حقوق اس سے معاف نہیں ہوتا ہے ہاں بندو کا حق تو آپ کا ادا کرنا پڑے گا چاہے اگر آپ کے بیٹے نے کسی چیز کو مطلب برباد کر دیا نقصان کر دیا کسی کا تو اس کا جرمہ تو آپ کو دینا پڑے گا لیکن اس بندے نے جو کیا ہے اس کا جو گنہ ہوتا تھا تو وہ گناہ اللہ کے یہاں نہیں لکھا جائے گا اس لیے کہ وہ نقش ہے اللہ نے اتنی رخصت دی آ, شریعت نے اچھا شریعت اسلام نے جو ہمیں رخصت دی ہے یا سہولت دی ہے وہ سہولت کیا کہہ کہ کتنی قسم کی سہولتیں ہیں تو میں نے یہاں تقریباً سات قسم کی سہولت کو کلبن کیا ہے اسلام نے کبھی معاف کر دیا کلی طور کر دیا ہے اسلام نے کبھی کلی طور پر کر, کر کے ہمیں رخصت دیا ہے ہمارے لیے آسانی کیا ہے یعنی کلی طور پر عبادت کو بندے سے معاف اور تساکت کرنے سے حیض کے وقت عورتوں کے لیے نماز واجب نہیں یہ رخصت ہے کہ نہیں رخصت ہے آسانی ہے کہ نہیں ہے اگر عورتوں سے اللہ تعالیٰ کہہ دیتے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ اگر جو عورت حیضہ حاضہ ہوگی ہو اور جب وہ پاک ہو جائے گی تو وہ نماز پیدا کرے گی تو پرشانی ہوتی کہ نہیں پرشانی ہوتی یار میں ایک دیکھ آج کی نماز پڑھوں پھر کل کے نماز پڑھوں مشقت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی سہولت کی شیر اسلام کا طریقہ قسم یہ ہے کہ کلی طور پر عبادت کو ساکت کر دینا معاف کر دینا جیسے میں حیض میں عورتوں کا نماز عورتوں کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلام کے اندر ہمیں رخصت دیا ہے کبھی تبدیل کر کے تبدیل بدل یہ لو اور وہ دو بدل جیسے یعنی کسی کسی کسی پر مشقت عبادت کے بدلے آسان عبادت کرنے کا حکم جیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ واجب ہے قیام میں نے کہا قیام رکن ہے نماز کی ہے نا اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیسے نماز پڑھے گا وہ بیٹھ گیٹ نماز پڑھے گا تو یہاں اللہ تعالی نے قیام کے بجائے اس کے لیے قعود کو رکن قرار دیا یعنی تم قیام نہیں کر سکتے ہو تو اس کے بدلے میں ہم نے تم کو جلوس دیا قعود دیا تم قعود ہی سے نماز پڑھا یہاں میں نے تبدیل کیا بدل کیا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر پانی نہ ملے یا کوئی بیمار ہو تو تیمم کر سکتے ہو تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کے بدلے میں ہمیں کیا دیا مٹی دیا یعنی مٹی کو وزو کا بدیل قرار دیا تیمم کو وزو کا بدیل قرار دیا تو کبھی کبھی تبدیل کے ساتھ اللہ رب العال ہمارے ساتھ آسانی کرتا ہے اسی طرح سے کبھی کبھی تنقید کم کر کے کم کر کے یعنی کوئی کوئی عبادت مان لیجیے کوئی دس ڈیئر کسی کے پاس ہے تو آپ کہاں ڈیئر ہی دیجیے دس ڈیئر مت دیجیے مجھ کو آپ سے میں پانچ دس پاتا تھا پانچ ڈیئر دیجیے کم کر کے تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی تنخیص کر کے یعنی اس میں کچھ حرض کر کے بندے کو سہولت دیتا ہے جیسے مسافر کے لیے چار رکات بر نماز دو رکعت ہے اللہ کہتے ہیں کہ بھائی تم قرآن میں ہے کہ جب تم شہر میں ہو تو تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ نماز کو قصر ادا کرو تو یہاں اللہ نے چار کی جگہ ہم سے دو ہی مطالبہ کیا یعنی اللہ نے اس پہ کچھ ہمیں تختیق کر دیا کم کر دیا اسی طرح سے اللہ تعالی نے کبھی ہم کو رخصت دے کر کے آسانی اور سہرت فراہم کی یعنی وہ کام جو شریعت کی روشنی میں جائز نہیں ہونی چاہیے مگر شریعت نے مخصوص وقت رخصت مخصوص وقت میں رخصت کرا دیا جیسے اچھو لگے تو پانی میسر نہ ہونے پر شراب کے گھونٹ سے اسے دور کرنا جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں میں نے آپ کو بیان کیا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور جہاں کھانا کھا رہے ہیں وہاں پانی کا کوئی بندوبست ہے ہی نہیں اور کھانا کھاتے کھاتے اچانک آپ کے حلق میں کھانا اٹک گیا اب وہ اسی کے پاس کسی کے پاس شراب کا بوتل ہے تو آپ کیا کریں گے شراب کو پی کر کے آپ اچھو دور کریں گے لکمہ ہے اس کو آپ نگال لیں گے یا باہر پھینک دیں گے تو حالانکہ یہ چیز حرام ہے لیکن اسلام نے آپ کو رخصت دی ہے مخصوص حالت میں یہ رخصت دے کر کے اللہ نے ہم پر آسانی کی اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہم پر آسانی کا ایک طریقہ یہ بھی مشروع قرار دیا کہ تقدیم پہلے کر کے کسی عبادت کو اس کے مقررہ وقت سے پہلے ادا کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی اگر اللہ رب یہ بھی مخصوص حالت میں جیسے جمع جمع تقدیم ہے نا مسافر کے لیے دو طرح جائز ہے جمع تقدیم اور جمع تاخیر لیکن ہنفریوں کے ہاں جمع نہیں ہے وہ کہتے جمع سوری ہے وہ کہتے جمع سوری ہے لیکن جمع سوری سمجھتے ہیں جمع سوری وہ کہتے ہیں کہ سوری کا معنی شکلن صورتن دیکھنے میں لگتا ہے کہ جمع ہے لیکن حقیقت میں جمع نہیں وہ کہتے ہیں وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جمع تقدیم کا کائل ہی نہیں ہے اور جمع آخر کا قائل ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جمع آخر نہیں ہے بلکہ جمع سوری ہے جمع سوری کیا ہے آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ جمع ہے جما نہیں وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ آپ ظہر کی نماز کو اور اصل کی نماز کو اکٹھے پڑھیں گے نا تو ظہر کی نماز کو ظہر کے آخری سیکنڈ میں پڑھیں اور اصل کی نماز کو آپ اصل کے بالکل فسٹ سیکنڈ میں پڑھیں تو درجما ہو گیا نا لیکن ان سے آپ سوال کریں گے کہ حضرت آپ کیا کنفرملی بتا سکتے ہیں کہ ابھی اور ایک سیکنڈ کے بعد زہر کا وقت بالکل ختم ہو جائے گا اور دوسری ہی سیکنڈ میں آسر کا شروع ہو جائے گا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ جو ہم لوگ جو ابھی گھڑی وغیرہ کا سسٹم ہے یہ تقریبی ہے یہ کیا ہے یہ تقریبی ہے یعنی یہ ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے ہیں بس ہاں اسی لمحہ ہو گیا نہیں یہ تقریبی ہے قریب ہے ہاں اس لیے جو ہے ہم لوگ اذان کے بعد اذان ہوتی ہے پھر وقفہ رکھتے ہیں ہاں اور اذان بھی ایسے وقت میں کہی جاتی ہے کہ جو ہے وہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں ابھی جو ہے آ وقت آ چکا ہے لہذا یہ غلط فہمی ہے ان لوگوں کی جب ہمارے پاس دو طرح کی حدیث موجود ہے جمع تقدیم کی اور جمع تاخیر کی جما تقدیم انا جماعت کے بارے میں تورما کا اتفاق ہے حنفیوں کے علاوہ جو جمہور کہتے ہیں البتہ جماعت تقدیم کے کچھ علماء قائل نہیں ہیں لیکن معاذ بن جبل کی جو حدیث ہے اسد اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جماعت تقدیم کیے جماعت تقدیم صحیح حدیث ہے او داؤد کے حدیث ہے لہذا اغم ہم جب ہمارے سامنے رسول کا فرمانا چاہیے یا قول اجائے پھر ہمارے سامنے اور کوئی نہیں ٹکتا ہے چاہے وہ کتنے بڑے عالم کیوں نہ اللہ تعالی نے کبھی تاخیر کر کے یعنی وقت کسی عبادت کو اس کے مقرر وقت سے پیچھے ہٹا کر ادا کرنے کو رخصت قرار دیا جسے دماغ جمع تاخیر ہے اگر اللہ تعالیٰ اسی ٹائم ادا کرنا ہے تو مشقت ہو جائے یار راوت پلین میں ہے تو ہم کیسے کیا کریں گے مسجد نہیں ہے تو اللہ نے ہمارے لیے صورت میسر کر دی کہ تم جمع تقلیم کرو یا جمع تاخیر کرو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے تقریر بدل کر کے ہاں کسی عبادت کو اس کی اصلی کیفیت سے ہٹا کر دوسری کیفیت سے ادا کرنے کو رخصت دیا کسی عبادت کی کوئی کیفیت موجود ہے شرط اسلام کے اندر لیکن اللہ تعالیٰ نے مخصوص وقت میں اس عبادت کو کسی دوسری کیفیت جو اس سے آسان ہو اس کو مشروع کر کے ہم ہم پر آسانی کے جیسے سلاۃ الخوف ہے نا جہاد میں نماز, نماز کیسے پڑھتے ہیں ہاں ایک, ایک قطار جو امام کے پیچھے رہیں رہیں گی اور دوسری سب کے لوگ دشمن کے سامنے کھڑے رہیں گے ہاں پھر وہ چلیں گے پھر یہ آئیں گے حالانکہ جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز میں چلنا نماز میں آہ, زیادہ حرکت کرنا یہ نماز کے مبتلاد میں سے ہیں لیکن اللہ تعالی نے جنگ میں میدان جنگ میں سہولت دی ہے کہ اس کی کیفیت کو بدل دیا اور کیفیت بدل کر کے اس کو آسان طریقے سے پڑھ کر کے ہم پر فریضہ انجام دینے کا ہمیں آہ, ہمیں حکم دیا اور ہمیں رخصت دیا لہذا شریعت اسلام کے یہ سارے تخسیف کے اقسام ہیں کبھی تو معاف کر دیتے ہیں کبھی تو بدل کبھی تلفیز کبھی رخصت کبھی تقدیم کبھی تاخیر اور کبھی تغیر ہم لوگوں نے جو ابھی قاعدہ پڑھا تو المشقت تجرب التصیر کے مشقت ہی سے آسانی آتی ہے تو اس کی کیا دلیل ہے علماء نے اس کو ایسے بنایا ہے ایسی کوئی دلیل ہے جی ہاں قرآن مجید اور حادث رسول سے اس کی دلیل ہے اللہ رب فرماتے ہیں مِن حَرَجُ. اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا ہے اللہ نے شیر اسلام کی تنگی نہیں ڈالا اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ یورید اللہ بک یسرا ودا جسر اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے اللہ تم سے مشقت نہیں چاہتا ہے. ہے اللہ تعالیٰ ہم سے مشقت نہیں چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بات کرے آسان طریقے سے اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن اللہ نے کر حرج کا تصور رکھا ہی نہیں مشقت کا تصور رکھا ہی نہیں ہے اسی طرح سے لوگوں کو آس آسانی کا پیغام دو لوگوں کو لوگوں پر مشقت ڈال کر کے اسلام سے نفرت نہ ڈالو ہاں؟ یہ اللہ قسم کا بیان ہے اسی طرح سے فرمان رسول ہے انحدین یہ دین آسان ہے الدین احد الا جو شخص دین اسلام کے اندر مشقت پیدا کرنا چاہے گا دین اسلام اس پر غالب ہو جائے گا وہ مغلوب ہو جائے گا وہ عمل نہیں کر پائے گا لہذا سدو کاربو طریقہ درمیان اختیار کرو اور اللہ کی تربت حاصل کرو اور اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچا اسی طرح سے فرمایا ہے سوال اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا تو میں ہر نماز کے وقت مصوح کرنے کا حکم دیا حق بھی دیتا تو جب میں دیکھا کہ یہ کام میری امت کے لیے مشقت کن ہے یا پریشان کن ہے تو میں نے اس کو حکم نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول نے شریف اسلام میں ایسا کوئی حکم ہمیں نہیں دیا ہے جس میں پریشانی ہو ہاں اگر کسی دوسری وجہ سے مشقت آ جائے اور وہ مشقت ہمارے قابل برداشت نہ ہو تو اس وقت ہم آسانی کا راستہ ڈھونڈیں گے اور آسان طریقے سے انجام دیں گے اس قاعدے کی شرط جاننا ضروری ہے کیا ہر مشقت آ, آسانی کا سبب ہے یا کس طرح کا آسانی ہم لیں گے کیا ہر طرح کا آسانی جائز ہے جیسے مثال کے طور پر اب اگر کوئی نوجوان لڑکا ہے شادی نہیں ہوئی اس کی تیس سال کی عمر ہے جوانی میں وہ دپ رہا ہے اب وہ اس کی خواہشت نفسانی کو کہاں مٹائے گا تو کیا ہم کہیں گے کہ کس لوگ اسے زنا کر لیجئے نہیں یہ بھی تو ایک حل ہے نا یہ بھی ایک حل ہے لیکن کیا اس سے ہم کہیں گے نہیں کہیں کیوں نہیں کہیں گے اس کے شروط ہیں اس کو, بیان کرنے کو شروط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس سہولت کا آپ حکم دیں گے وہ سہولت کتاب اور سنت کے خلاف نہ ہو اور زنا کرنا خلاف ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا وہ شرط یہ ہے مشقت یقینی طور پر موجود ہو وہی اور خیال مشقت نہ ہو یعنی مشقت بالکل موجود ہو ایسا نہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا کر لینا بھائی ہوگا تو کر نہیں مشقت اگر موجود ہے تو اس وقت آپ سہولت ڈھونڈے مشقت موجود نہیں ہے خیالی مشقت ہے, ہے. مشقت ہے میرے لیے مشقت ہے جیسے فجر کی نماز میں یہ خیالی اور یہ وہمی یہ دھوکہ داری کا یہ مشقت ہے کس جی. چیز کی کس کا ہاں ہاں ہاں ہاں ہوں نہیں مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ باتوں کو قائدے سے سمجھے اور مستفتی فتوا پوچھنے والے کے لیے واجب ہے کہ وہ ہر چیز کو بیان کرے اس لیے کہ اگر میں جانتا ہوں کہ اگر مجھ سے اور کسی دوست سے میں جھگڑا ہو گیا اب میں مفتی کو خط لکھ رہا ہوں اور اس میں صرف جو ہے میرا ہی میری ہی باتوں کو لکھ رہا ہوں ان کی باتوں کو نہیں لکھ رہا تو مفتی کے لیے درست نہیں ہے کہ ایک طرفہ باتوں کو سن کر کے فتوہ دے دے اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے مخالف پارٹی کی بات نہیں لکھی ہے اور مفتی وہی فتوا دے گا جو لکھا ہوا ہے لہٰذا سب سے پہلے واجب بنتا ہے فتوا پوچھنے والے پر کہ مسائل کے ہر کونے کی پر روشنی ڈالے اور بتا دے کہ مسئلہ ایسا ہے مولانا ایسا ہے چاہے میرے موافق ہو یا اس نے موافق ہو. شرط شرط کے موافق ہوا حکم شریت کیا حکم ہے رہے ہیں اور اسی طرح سے اگر مفتی کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے واقعہ کو مکمل طریقے سے پیش نہیں کیا ہے تو اس کو فتوا دینے سے پرہز کرنا چاہیے اس لیے کہ اگر فتویٰ دے دیا تو پھر وہ عوام نہیں سمجھے فتوا کس بنت پر دیا ہے مفت فتوی دیا خلاص کیسے کرو لہذا مستفتی فتویٰ پوچھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فتوی کے ہر گوشے کو واضح کرے ایسا ہوا میں نے تین طلاق دیا صبح کو ایک دیا شام کو ایک دیا پھر دوسری طلاق دیا ہاں ہر بات کو میری بھی ناراض ہوگی میں ناراض تھا پھر ایسا... ساری باتوں کو لکھ دے پھر جو حکم بنے گا وہ مفتی بتائیں گے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مشقت یقینی ہو یعنی یقینی طور پر ہو یعنی موجود ہو اب احساس کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ لگتا ہے کہ اب وہ مجھے ایسا کرنا جائز ہے اب جائز ہے نہیں نہیں ایسا نہیں مشقت موجود ہونے وجود ہونا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ مشقت عام ہونا عام ہو نادر اور نایاب نہ ہو جیسے سلسل بول کا مریض ہر نماز تک وضو کرے گا کیونکہ یہ نادر عذر ہے اس طرح مستحد اور دیکھیے اگر مشقت عام ہے نادر نہیں ہے تو نادر کا تو حکم الگ ہے ہر نادر شی کا حکم الگ ہوتا ہے وہ مشقت عام ہو یعنی مشقت سب کو پتہ ہو اور سب جانے اور مشقت جو ہے واضح ہو اور تیسری یہ ہے کہ سہولت اور رخصت اور تیسری شرط یہ ہے کہ مشقت اور, اور, اور سہولت نصروص کے خلاف نہ ہو قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو یعنی اس کے خلاف نہ ہو جیسے میں نے ایک مثال پیش کی کہ اگر کوئی جوان لڑکا اپنی شہوت کو بجھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم زنا کا جوا زنا کے جواز کا حکم نہیں دے سکتے اب اس قاعدے کی مثالیں ہم سننا مسائل سنتے ہیں سکے کے مسائل سنتے ہیں دیکھیے سفر میں نماز کو جمع کرنا اثر کے ساتھ پڑھنا یہ آسانی ہے کہ نہیں ہے آسانی ہے کیوں آسانی ہے اس لیے کہ سفر, کے، سفر میں نماز کو الگ الگ وقت میں پڑھنا اور چار چار رکعت پڑھنا یہ مشقت کا باعث ہے تو جب جہاں مشقت آیا اللہ نے وہاں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی مسافر کے لیے جمعہ یا نہیں ہے جمعہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے، اگر مسافر کو نماز جمعہ پڑھنے کا حکم ہوتا تو مسافر پریشانی پڑ جاتا اب اس کو ڈھونڈنا پڑتا کہاں مجھے جمع جمعہ ہے میں جا رہا ہوں میں گناہ ہو جاؤں گا ہاں اسی طرح سے کوئی حلال کھانا نہ ملنے پر مردے کا گوشت کھانا آپ ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ کی روح نکلنے والی ہے اور کوئی کھانا حلال موجود نہیں ہے کوئی کھانا حلال موجود نہیں ہے اور وہاں کیا ہے وہاں ایک ہوٹل ہے لیکن وہ ہوٹل یہودیوں کا ہے یا کاجرو کا ہے اور وہ لوگ جو مرغی زبا کرتے ہیں تو بس ولا نہیں کہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے تو اس وقت اسلام نے کہا ہے کہ اگر آپ کی جان جانے والی ہے تو آپ جا کے ہوٹل میں پلیز کھانا کھا لیجیے آپ کے روح کو بچائیے جان کو بچائیے یہاں مشقت ہے اللہ نے آسان کر دیا لیکن ایسا نہیں کہ جا کے وہاں اسی ہوٹل پہ جا اور کے زبردستی اور لاچارگی کے وقت کفری کلمہ تلفظ کرنے کا جواب ہاں وہ تو ہے وہ تو ہے کہ اتنا ہی کہتے ہیں اس کو جتنے سے اس کی روح باقی رہے یعنی جو ہے سانس جاری رہے تو نہیں کھائے زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائے وہ اچھا زبردستی اور لاچارگی کے وقت اگر کوئی آپ کو کوئی شخص اگر کفری تلفظ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اچھا اگر شفاہ کے حقدار کو خرید و فروخت کا علم نہ ہو شفا کی طلب میں طاقت جائز ہے یہ نہیں سمجھے شفا کہتے ہیں شفا کہتے ہیں جیسے یہ دونوں پڑوسی ہیں اور دونوں نے مل کر کے ایک زمین خریدی یہ پانچ کٹھا وہ پانچ کٹھا لیکن زمین تقسیم نہیں ہوئی کون کس کے حصے میں کون سی زمین رہی ہے یہ تقسیم نہیں ہوئی زمین جو ہے اکٹھے ہیں اب انہوں نے اپنا حصے اپنے حصے کی جو زمین ہے وہ زمین بیچ دیے اس کو خبر نہیں ہے تو شریعت اسلام نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جب اس کو خبر ملے تو یہ شخص زمین کو چھین کے لے سکتا ہے اس شخص سے جس نے اس کی زمین خریدی ہے پیسہ دے کر کے مثال نہیں سمجھے دونوں نے زمین خریدے کٹھے دس کٹھا زمین خریدا دونوں نے اور دو زمین تقسیم نہیں ہوئی ہے. ان سے اور مجھ سے بات ہو گئی کہہ رہے ہیں کہ مولانا زمین لے لیجیے میرے پانچ کٹھا ہے لے لیا تو میں زمین لے لیا لیکن زمین تقسیم نہیں ہوئی اس میں تقسیم نہیں ہوئی ہے کہ ان کے حصے میں کون سی زمین کدھر ہے تقسیم نہیں ہوئی ہے اب وہ, میں نے زمین خرید لیا وہ بیچ دیا مجھ سے جو شریک ہے ان شریک ہے ان کو ان کو بعد میں پتہ چلا کہ ارے میرا ساتھی تو پانچ کٹھا زمین بیچ دیے ہیں اب ادھر کا بیچے ہیں کدھر کا بیچے نہیں کس کے ادھر کا بیچے ہیں تو ان کا حق ہے کیونکہ ان کا پڑوسی ہے زیادہ حقدار ہے اور ان کو زمین کی زیادہ ضرورت ہے تو وہ مقدمہ دائر کر سکتا ہے محکمہ میں ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ والے اس کو فیصلہ دیں گے کہ آپ اس حضرت کو جن نے زمین خرید لیا ہے جتنے جتنا پیسے زمین خریدا ہے اتنا پیسے دے دیجئے آپ اور زمین آپ لے لیجیے آپ چونکہ پڑوسی ہیں آپ کا زیادہ حقدار ہے آپ زیادہ حقدار ہے اچھا اب بتائیے تو یہ المشق تجرب تحصیر اس قائدے کے تحت ایک دیکھ مسئلہ آتا ہے کہ انہوں نے زمین بیچ دیا ایک مہینہ ہو گیا اس کو خبر ہی نہیں ہے ایک مہینے کے بعد اس کو پتا چلا تا ان کا شفا کا حق رہے گا کہ نہیں رہے گا رہے گا اگر کہیں کہ نہیں رہے گا تو کیوں نہیں رہے گا اسے کہ ایک مہینہ ہو گیا آپ اگر اگر لینا ہوتا تو آپ پہل لیتے اس مجھے دہلی میں نہیں تھا نا تو کسی چیز کو ایسی چیز کسی انسان کو ایسی چیز کا مقلب بنانا جو قابل برداشت نہیں ہے نہیں کر سکتا ہے تو وہ کیسے وہ شفا کا حقدار بنے گا جب اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے ہاں? مشقت ایک نہیں ہے لہٰذا اگر ایک مہینے کے بعد ایک سال کے بعد اس کو خبر لگے تو فوراً اسی وقت جو ہے وہ شفا کا مقدمہ دائر کر سکتا ہے اس لیے کہ اگر ہم کہیں گے کہ ایک مہینہ گزر جائے دو مہینہ گزر جائے اور شفا کا تو اس کے لیے حق نہیں ہے یہ اس پر ظلم ہے یہ مشقت مشقت ہے کہ عالم الگ تو نہیں ہوں میں جب نہیں رکھتا ہوں تو پھر مجھ کو مقدم کیوں کیا جا رہا کہ آپ نے جو مقدمہ دار کیوں نہیں کیا میرے خلاف ہے نہیں میں مسلمان ہوں اور وہی مسلمان ہے مجھ کو پتا ہے اچھی طرح سے اس کو پتا سے کہ اگر دونوں شریک کی زمین تقسیم جب تک نہ ہو جائے تب تک جو ہے وہ بیچ نہیں سکتا ہے اس کے شریک کی اجازت کے بغیر تو میں مسلمان جانتا ہوں حکم کچھ میں جان پھر میں کیسا خرید لوں ہاں لوگوں کو بھلے کام میں تعاون کرو اور برے کام میں کیا کام کا تعاون نہ کرو آج. یہ دوسرا قاعدہ ہم ختم ہو گیا جی, جی. جی. جی. <تصفح> ان شاء اللہ اعتبار کو اتارا بقیہ جو قواعد ہے ان شاء اللہ تبارک کو اتارا کل کے بعد کی نشستوں میں انشاءاللہ تبارک اللہ اتبار رات تک ہم یہ قواعد سنیں گے اور سمجھیں گے کل صبح بھی ہے کل صبح بھی ہے حضر کے بعد شیر عبد الباری صاحب کا ہے حضرت کے بعد میرا ہے اس کے علاوہ دوسرا اچھا اچھا جو پروگرام اس پہ لگا ہے وہ معتبار ہے یہاں یہاں یہاں اچھا اس کے بعد پانچ بجے دیکھیں تک دیکھیے شیخ اور آپ کا جو ہے آپ کا اچھا ہے اور دس سے سوا گیارہ تک ایک نشست ایک نشست جو ہے اور دس سے سوا گیارہ تک یعنی 9.45 سے لے کر کے 11.15 تک شیخ کا درس ہوگا انشاءاللہ ایک نشست ہے بہرحال ان اللہ کے بعد اب آپ کو کھانا لگنے تک اور ادھر سے خبر آنے تک موقع دیا جاتا ہے کہ آج کے مسائل سے متعلق اور شیخ کے درس سے متعلق اگر کچھ سوال ہو تو کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے جس کو پوچھنا ہو ہاتھ اٹھائے اس کے بعد ایک منٹ ہاں چلیے سنیے سب لوگ سوال بھی سنیے جواب بھی ہاں سکتے لا سکتی ہے مشقت آسانی کو لائے گی لیکن کبھی وہ مشقت آسانی ایک ہوگی کبھی دو ہوگی جیسے سفر ایک مشقت ہے سفر ایک مشقت ہے نا اس میں دو آسانی ہے ایک آسانی یہ ہے کہ تقدیم تاخیر اور ایک آسانی کیا ہے قصر جی ہے جی جی ہاں ہاں نہیں نچوڑ کا مطلب یہ ہے میرے مقصود یہ ہے کہ قواعد کو بنایا گیا ہے احادیث قرآن کو استمبا نچوڑ کا مطلب یہ ہے استمبا نچوڑنے کا مطلب نچوڑ کا مطلب یہ نہیں نہیں نچوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ استمبا کر کے مستند کر کے استقرار کر کے درازا کر کے جی جی جی جی جی جی جی جی دیکھیے اگر نماز کے وقت باقی رہنے تک آپ کو پانی نہ ملے تو ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر مان لیے ابھی زہر کی ادان ہوئی ایک منٹ اگر زہر کی ادان ہوئی زہر سے لے کر کے اطر کے اذان ہونے تک اگر آپ کو پانی مل گیا ہے تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا نہیں نہیں نہیں آپ تم اس نے نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کا وقت لمبا ہے نا آپ اس لیے کہ آپ کے لیے یہ واجب نہیں کہ آپ ہی وقت میں نماز پڑھ لیں مسئلہ بتا دیجیے کہ اگر پڑھ لیں اسی طرح سے اسی طرح سے اگر اگر جمعہ کی نماز قائم ہے جمعہ کی نماز قائم ہے اور پانی نہیں مل پا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے اگر مٹی نہیں ہے مٹی نہیں ہے تو آپ جمعہ کے ماس تعین پڑھیں گے تعین کر کے پڑیں گے اس لیے کہ جمعہ کا وقت جمعہ جماعت کے ساتھ شرط ہے اور جمعہ انفراد نہیں ہے جمعہ کا وقت اگر نکل جاتا ہے تو پھر دوبارہ جمعہ نہیں ہوگا لیکن اس کے خلاف ظہر ہے ظہر کا ٹائم آپ جماعت پڑھیں گے دروی زہر ہے تنہا پڑھیں گے دروی ہے لیکن جمعہ اس سے مختلف ہے جمعہ جماعت شرط ہے اور جمعہ نہیں جمعہ نہیں زہر چھوڑ دیں گے جو اس کا وقت مواصہ ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور مواصلہ وقت میں کبھی بھی پڑھ لیں گے مان لیے ڈیڑھ بجے پانی کا مجھے بھیڑ ہے ہے نا ایک منٹ جیسے آدار ہوئی ایک بجے اگر مجھے ڈیڑھ بجے تک مطلب وزو خان बजे نہیں مل رہی تھی یقیناً ہم کو دو بجے جگہ مل جائے گی تو دو بجے ہم وزو کر کے زہر کے نماز پڑھیں گے अगर देख रहे हैं कि जुमा का नमाज कायम है और पानी नहीं मिल पा रहा है और पानी मिलने का इम्कान तकरीबन दो ढाई बजे है तो आप जुमा पढ़ लीजिए इसलिए जुमा के लिए जमात शर्त है और जुमा जो है तनहा नहीं होता है कौन करेंगे ना भाई मिट्टी भी, भी नहीं है तो आप ऐसे पढ़ेंगे आप ऐसे पढ़ेंगे जी जी हाँ ऐसे पढ़ेंगे हाँ ऐसे पढ़ेंगे नहीं बेदर उजू पढ़ेंगे پڑیں گے جی جی صرف جی. اس مسئلے میں جی یہاں جی. جی. تک ہے کہ چونکہ اگر جمعہ کی نماز نہ ملے تو جمعہ کی جگہ پر ظہر کی نماز موٹی ظہر پڑھنا ہے جیسے کسی کی جماعت کی فوت ہو جائے باوجود ہے اس کو جماعت تو ظہر کا کی نماز وہ ادا کرے گا اسی طرح سے کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر پانی نہ ملے اس کو یا مٹی نام اس وقت ہو اور جمعہ کی نماز فوت ہو جانے کا خوف ہو تو اس کی جگہ پر بدل تو موجود ہے کہ ہم ظہر کی نماز کے وضو کر پانی تلاش کریں یا مٹی تلاش کریں اس کو کر کے اور ظہر کی نماز ادا کریں کیونکہ اس کا بدل موجود ہے چونکہ جمعہ واجب ہے چونکہ جمعہ چونکہ جمعہ واجب ہے مسافر کے لیے نہیں ہے گئے مسافر کے لیے جمعہ واجب ہے اور ایک واجب سے دوسری واجب ہے ہم اسی وقت منتقل ہو سکتے ہیں جب اس کے اسباب مہیا اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فی الدید و مان اور جمعہ واجب ہے لہذا یہ آ... میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو ہے تیمون کر کے جمعہ پڑھنے کے لیکن شیک کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ان کے بدیل موجود ہیں بہرحال یہ مطلب مسئلہ آ... محل نظر ہے لیکن اب تک تو لیکن میں اس کا اس وقت تک قائم ہوں ان اللہ اگر کوئی دلی مل جائے گی بلکہ بلکہ ہم لوگ الیڈیز ہے یہی ہے کہ بھائی دیکھ لیں گے اس مسئلے کو اور اس کے برعکس سے دیکھیے جمعہ کی نماز کے بجائے عید کی نماز ہے عیدین کی نماز ہے یا نماز جنازہ ہے اس طرح کی نمازیں ہیں کہ یہ فوت ہو جائیں نماز جنازہ تو آدمی طرح پڑ سکتا ہے لیکن عید کی نماز جو ہے جی وہ فوت ہو جائے گی اس کا بدل بھی نہیں ہے <تصفح> تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں تیمون کی رخصت میرا یہ مسئلہ دیکھ لیا جائے اب چلیے ہم لوگ ہماری مسلس کو قبول فروئیں ان شاء اللہ کل صبح پانچ بجے حاضر ہوں گے